انزل نار في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر وقال في موضع آخر الم يحل للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكون لا تكونوا الكتاب من قبل فلا قطط طال عليهم الامد قلوبهم وكثير منهم فاسقون بقر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدلام روس ہر قسم کی ہمد و ثنا بڑائی اور بزرگ اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے فضل خاص اور اپنی رحمت سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور پھر رمضان کا آخری اشرا جو بڑی فضیلتوں والا ہے بڑی اہمیت والا ہے یہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمایا یہ آخری اشرا رمضان کا بڑی فضیلت کا حامل ہے اس آخری اشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر بلامین کی عبادت کو تیز کر دیا کرتے تھے اور آخری اشرے کے اندر اعتقاف کرتے تھے راتوں کو جاگتے تھے اپنے اہل ویال کو جگاتے تھے اور اس آخری عشرے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے اس کی راتیں یا داخل ہو چکا ہے اس کی راتیں پورے سال کی سب سے افضل راتیں ہیں رمضان کی آخری دس راتیں پورے سال کی سب سے افضل اور بہتر راتیں ہیں انہی راتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا شبِ قدر کے اندر اللہ نے قرآن کریم کا نظور فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد ہے انضلنا فی لت القدری و مہ ادرا کما لت القدر لہ القدر. القدر خیر من الف شہر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازر فرمایا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی عظیم الشان رات ہے اس رات ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہاں ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہزار مہینہ تقریباً تراسی یا چوراسی سال بنتے ہیں پوری زندگی ایک بنتی ہے ایک انسان کی تقریباً یا اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہماری امت کی جو عمریں ہیں ساٹھ اور ستر کے درمیان میں ہیں عام طور پر لوگ ساٹھ ستر کے درمیان رہتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کی عمر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ہزار مہینے کتنے بنتے ہیں چوراسی سال چوراسی سال یا تراسی سال بنتے ہیں تو ایک رات کے بعد اللہ رب العامین کے رزیق ہزار مہینے کے بعد سے رہتی یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ جس عمل پر اتنا ثواب دینا چاہے اللہ ربابین کو کوئی روک نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس کا احسان ہے ہم سب گنگار ہیں اس اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کی مفرت کے لیے یہ ساری چیزیں منع کر کے رکھی عبادت کم کیجئے ثواب زیادہ لیجئے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیتے نہیں تھکتا ہم عبادت کر کے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کسی چیز سے نہیں تھکتا اس لیے یہ آخری اشرح بڑی اہمیت کا حامل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سور صلی اللہ علسم سوال کیا کہ جب آخری مجھے شبِ قدر ملے تو میں کیا کہوں تو آپ نے کہا تم یہ دعا پڑھو اللہ مَن کا افون تو حب الافاف اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہم سب اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے محتاج اللہ کی رحمت نہ ہو اس کی مغفرت نہ ہو تو کوئی جنت کے داخل نہیں ہوگا لہذا یہ جو ایا راتیں گزر رہی ہیں ان راتوں کو ہم غریمت جانیں ان راتوں کے اندر کثرت اللہ کے بات کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں صدقات و خیرات کریں قیام اللیل کا اہتمام کریں اور یہ دعا کثرت سے پڑھیں اللہ کا افو تحب حب الافاف اف یہ دعا انسان پڑھتا ہے اللہ بانش اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ہمارا حال الٹا ہو گیا ہم شروع میں بہت چاکو و چوبند رہتے ہیں اور بڑی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ہم سست پڑھتے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے بر تھا آپ کیا کرتے تھے شروع سے لے کر کے آخر تک بلکہ آخری عشرے کے اندر اپنی بات کو اور تیز کر دیا کرتے تھے کیوں کیونکہ رمضان رخصت وانے ہونے والا ہے اور یہ بڑی فضیت والے راتیں ہمارے پاس اوپر سایہ فگن ہو چکی ہیں اس لیے آپ ان کو غنیمت جانتے تھے اور اللہ حدبلام کی یہ کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے اور خود جانتے تھے اپنے اہلیال کو سب کو بیو کو سب کو گایا کرتے تھے اعتکاف کیا کرتے تھے آخری اشرے کے اندر اور جب منزل قریب ہوتی ہے تو انسان اگر اپنی دوڑ کو تیز کر دیتا ہے تو منزل کو پا لیتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو جو شخص شروع میں بہت تیز دوڑتا ہے اور کچھ دور جانے کے بعد تھک جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ساری انرجی صرف ہو جاتی ہے اور جب منزل قریب آتا ہے تو پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے قوت نہیں جمع کر پاتا ہے لیکن ایک آدمی جو شروع سے ایک پلاننگ کے تحت اور ایک منصوبے کے تحت چلتا ہے دوڑتا ہے اور اپنی طاقت کو جمع کر کے رکھتا ہے اور جب منزل قریب آتی ہے تو اپنی دوڑ کو تیز کر دیتا ہے وہ آدمی منزل کو پا لیتا ہے جو پہلے بہت تیز دوڑتا ہے تھک جاتا ہے لیکن جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اور اعتدال کے ساتھ چلتا ہے اور اس طریقے سے جب منزل قریب آتی ہے تو اپنی دوڑ کو تیز کر دیتا تو منزل کو پا لیتا ہے اس لیے شروعات اگر اچھے ہم نے غلط کیا یا کم کیا یا سستی تھی ہمارے پاس لیکن جب آخری عشر آیا اگر اس کے اندر ہمارے پاس اور زیادہ تیزی ہے بات کے اندر تو میرے بھائی وہ انسان کامیاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو آخری عشرہ ہے اس کی شروع کے دس اور جو دو اشرے ہیں ان سے زیادہ اس کی فضیلت ہے اور جب جس چیز کی زیادہ فضیلت ہو آدمی اس کے لیے زیادہ محنت کرتا زیادہ کوشش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے لیے بہت کوشش کیا کرتے تھے اور اس شریک صلی اللہ حکبر کی بات کیا کرتے تھے میرے بھائیوں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یا جو ہفتے عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ کی حدیث کیا آپ نے اللہ کے سر سوال کیا کہ کی اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو ہم کون سی دعا پڑھیں کیا بات ہوئی بند ہو جاتا ہمیشہ شب قدر کی جب اگر ہمیں مل جائے یہ تو ہم کون سی دعا پڑھیں آپ نے کہا اللہ نے کہا فون تو حل آفو افاف و کرو یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے بہت مختصر سی دعا ہے کوئی بہت بڑی دعا نہیں ہے شب قدر کب آتی ہے شب قدر آخری اشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے اکیسویں رات تیئسویں رات پچیسویں رات ستائیسویں اور انتیسویں انہیں پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے کون سی رات ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا تھا کہ فلاں رات سب قدر ہے اور آپ نکلے باہر لوگوں کو بتانے کے لیے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو آپ بھول گئے یا آپ کو بھلا دیا گیا اور اس طریقے سے اس رات کو چھپا دیا گیا پھر ہمانوی نے فرمایا یہ جو رات ہے آخری اشرے کی تاک راتوں کے اندر آتی ہے تاک یعنی جو ایڈ راتیں ہوتی ہیں تیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان راتوں کے اندر کسی رات کے اندر ہوتی ہے بھلا دینے کے اندر بھلائی تھی اس میں حکمت بھی نہاتی خیر تھا اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھلوا دیا اور کیوں بھلوا دیا تاکہ ہمیں اور زیادہ رات جاگنے کا موقع مل سکے اگر ایک رات ہوتی تو سارے لوگ جاگ لیتے لیکن پانچ راتیں ہو گئی ہیں اس کا جاگنا کم ہو جائے گا وہی لوگ جاگیں گے جو زیادہ جذبے والے ہوں گے اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے اور ان راتوں کے اہتمام کرنے والے ہوں گے وہی لوگ اس کا زیادہ اہتمام کریں گے اس لیے اس حکمت کے تحت اللہ حرب العالمین نے بھلوا دیا اور پھر ایک رات کے باہر انسان پانچ راتوں کو جاتا ہے اور اللہ حرب العالمین اس کو اس پر ثواب و اثر دیتا یہ حکمت تھی میرے بھائی اس لیے اللہ حرب العالمین نے آپ کو بھلوا دیا اور بھلوا دینا بھی آپ کے لیے خیر ہوتا ہے آپ نماز کے اندر بھول گئے دو رکعت پہ سلام پھیر دیا تو آپ نے مزید دو رکعت پڑھی اور پھر سدے سو کیا اگر آپ کو نہ بھلایا جاتا تو سد سہو کیسے مشروع ہوتا سد سو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا اس لیے کہ انسان بھول سکتا ہے اور انسان بھولتا ہے تو انسان اگر نماز کے اندر بھول جائے تو سدے سو کر لے جو کمی رہی گئی ہے رکم چھوٹ گیا ہے اس رکم کو ادا کر لے اور سد سو کر لے انسان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کے بھلا دینے کے اندر بھی حکمتیں ہوا کرتی تھی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لیے بھلوا دیا تاکہ ہمیں پانچ راتوں کا انعام مل سکے پانچ راتوں کے جاگنے کے لیے ہمیں موقع مل سکے اور پھر یہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون ان راتوں کا اہتمام کرنے والا ہے کون حقیقت میں اللہ کا نیک بندہ ہے اور کون نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے چیز آپ کو بھلا دی اور دوسری بات یہ میرے بھائی جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہوئی ہے کہ یہ کیوں بھلوایا گیا اس لیے کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا کہ جھگڑا کرنا یہ بہت غلط چیز ہے بہت بری چیز ہے اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور انسان جھگڑا کیوں کرتا ہے انسان کو جھگڑا کرے سب مومن بھائی ہیں آپس کے اندر سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لیے ہمارے دل ایک مسلمان بھائی کے لیے کشادہ ہونا چاہیے ہم اپنے دلوں کی صلاح کریں میرے بھائیو یہ حدیث ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی وہ اصلاح کرے اور لڑائی جھگڑے سے نفرت سے دل کی عداوتوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر قدورت ہوگی اگر ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہوگی ہمارے دلوں کے اندر اگر ہوگی تو اللہ رب العالمین ہم کو معاف نہیں کرے گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بندوں کے اعمال ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اللہ براہین ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس مسلمان کے اس بندے کے جو اللہ ہر براہمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اور ان لوگوں کو جو لوگ آپس میں رنجش رکھے ہوئے ہیں آپس میں عداوت اور نفرت ہے آپس میں بات چیت نہیں ہے قطع تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں دو بھائیوں کا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک دونوں اصلاح نہ کر لیں آپس میں سلوح نہ کر لیں جب تک ان دونوں کو چھوڑ دو اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں آپس میں سلو نہیں کر لیتے ہی. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہوگی عداوت ہوگی رنجش ہوگی قطع تعلق ہوگا تو میرے بھائی ہمارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کی صلاح کریں یہ رمضان کا آخری عشرہ یہ شب قدر یہ ساری چیزیں ہمیں دلوں کی صلاح پر زور دیتی ہیں کہوں کہ دل بادشاہ ہے یہ اگر انسان کا دل صحیح ہو گیا سب کچھ صحیح ہو جائے گا اللہ کے سر نے فرمایا تھا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح ہو جائے گا اگر وہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا اللہ وحی القلب آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے لہذا دل کی صلاح میرے بھائی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر دل ہمارا صحیح رہے گا ہمارے امال بھی صحیح رہیں گے جو درخت ہوتا ہے جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں درخت کی پتیاں اور شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہیں لیکن اگر درخت کی جڑ کے اندر کیڑا لگا ہوا ہو پتیاں سوکھ جاتی ہیں پتیاں پیلی ہو جاتی ہیں ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں وہی معاملہ ہمارے دل کا بھی ہے اگر ہمارا دل قوی ہے ہمارا دل میں ایمان ہے ہمارے دل کے اندر نفرت نہیں ہے ہمارے دل کے اندر عداوت اور بدھ اور ریاکاری کاری اور نفاف اور جو دل کی ساری بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اگر ہمارا دل پاک ہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہماری بقرت کرے گا اللہ سرماتا ہے یوم والا بنون من اللہ منۃۃ اللہ قلبن سلیم اس دن کی یاد کرو جس دن انسان کا نہ مال فائدہ دے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی علامۃ بن سلیم مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے گا سلیم دل کیا ہوتا ہے سلیم دل وہ ہے جس کے دل کے اندر شرک نہیں ہوتا کفر نہیں ہوتا نفاق نہیں ہوتا ریاکاری نہیں ہوتی اس کے دل کے اندر عدابت اور بغض اور نفرت اور حسد نہیں ہوتا دل دل قلب سلیم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے وہ آدمی کامیاب ہوگا جس کا دل تمام چیزوں سے پاک و صاف ہوگا لہذا میرے بھائیوں ہم کتنی بھی دعا کرتے رہیں گے کرنا چاہیے ہم کو دعا لیکن دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان کو بھی ہم کو تلاش کرنا چاہیے لہذا ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے دل اداوت سے پاک ہوں ہمارے دل کے اندر نفرت نہ ہو آج ہمارا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے کتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے عید کے دن ہم ایک دوسرے سے ملاقات ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی رہتی ہمارے دلوں کے اندر نفرت رہتی ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہوتی ہے ایک انسان اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتا اپنے رشتے سے بات نہیں کرتا ہے سالوں سال گزر جاتا ہے اس کی حال چال نہیں رہتا قطع تعلق کر کے رکھا ہوا ہے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑ دے گویا کہ اس اپنے بھائی کو قتل کر قتر کرنے کے برادف اگر کوئی اپنے بھائی سے ایک سال تک کے لیے گفتگو نہیں کرتا کتے تعلق کرتا آج کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو ہمارے دل پتھروں زیادہ سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ کا وقت آ گیا ہے میرے بھائی ہو اللہ متعلق کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ لوگوں کے دل جو اہل ایمان ہیں اللہ کے ذکر کے لیے ان کا دل کمزور پڑ جائے ان کا دل ننب پڑ جائے وہ اور جو اللہ نے حق عادل کیا ہے دین نازل کیا پران و سنت کو نازل کیا ہے اس کے لیے لوگوں کا دل نلب پڑ جائے اور لوگوں کی طریقے سے نہ ہو جائیں جو اہل کتاب کے طریقے سے جو پہلے گزرے یہود و نشارہ یہود و نصارہ یہو کی طریقے سے نہ ہو جائیں جب ان کے اوپر مدت زیادہ دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے وہ کثیر و مین اور ان میں بہت زیادہ فاسک لوگ ہیں آج ہوئی حال ہمارا ہو گیا ہے ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے پتھروں زیادہ سخت ہو گئے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کو روزگار سنتے اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر ذرا برابر کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہمارے دل نرم نہیں پڑتے ہیں پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں پتھروں سے پانی کے جھرنے نکلتے ہیں پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے دہل جاتے ہیں اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں پتھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں گر جاتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتا ہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنکھوں تک نہیں نکلتا اللہ, اللہ کے اس آنکھ پر اللہ ہرب الانی نے جہنم کو حرام کر دیا ہے جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے لیے روتی ہے اللہ کے خوف سے روتی ہے اور وہ آنکھ جو اپنے ملک مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے دشمنوں سے ایسی آنکھوں پر اللہ ہرب الانی نے جہنم کے آگ کو حرام کر دیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تلاوی پڑھتے ہیں ذکر اور بیان سنتے ہیں یا یعنی شریق صلی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا میرے بھائیوں دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے دل بادشاہ یہ اللہ فرماتے تھے کہ دل کی مثال بادشاہ کی ہے اور جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں یہ اور لشکر ہیں یہ اگر بادشاہ صحیح رہے گا ہاتھ بھی صحیح رہے گا ساری چیزیں صحیح رہیں گی اس لیے انسان کو اپنے دل کی سلاح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی ہم عبادت کریں اللہ رب کی لیکن اپنے دل کی سلاح پر انسان کو زیادہ دھیان دینا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لا لول مسلم کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے ہو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے اس کو کسی دنیاوی مقصد کے لیے کسی کے لیے حلال نہیں ہے پراپرٹی کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے اور کوئی بات ہے دنیاوی کوئی بات ہے اس کے لیے تین دن سے زیادہ چھوڑنا کسی بھائی کے لیے نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہ دونوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنا کے جاتا ہے۔ اچانک ملاقات ہو گئی راستے میں لیکن ایک دوسرے سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھتے دلوں کے اندر نفرت ہے اس لیے اپنی آنکھ بند کر کے اور اپنا چہرہ گھما کر کے ادھر سے وہ چلا جاتا ہے وہ آدمی ادھر سے نکل جاتا ہے فرا فرماتے ان لوگوں کی اس وقت مفرت نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں آپس میں سلح نہ کر اور ان میں سب سے بہتر انسان ہوا ہے جو سلام کے ذریعے سے شروعات کرتا ہے سلام کے ذریعے سے کہوں کہ اسلام دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان آپس ملے ایک دوسرے سلام کریں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب اس کی ملاقات ہمارے ہم سے سلام کریں لہذا میرے بھائی رمضان کا آخری شرح جہاں ہمیں عبادتوں کی تعلیم دیتا ہے وہیں ہمیں دلوں کی صلاح کی بھی تعلیم دیتا ہے انسان اپنے دلوں کی صلاح کر لے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے یہ جائز نہیں ہمارے لیے کہ ہم آپس میں قطع تعلق کر کے رکھیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے دوریہ بنا کر کے رکھیں بلکہ اپنے دلوں کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کا ایمان اللہ تعالیٰ کا خوف سے اپنے دلوں کو ہم آباد رکھیں اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ایمان اس کے خوف اس کی محبت سے خوشی اور خضو سے بھرا رہے گا تو دل میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی کیوں ہمارے اندر نفرت آتی ہے کیونکہ ہمارے دل خالی ہیں جب برتن خالی رہتا ہے تو اس برتن کے اندر آپ جو بھی ڈالو ڈال سکتے ہو لیکن اگر پانی کا برتن بھرا ہوا ہو اس میں کچھ اور ڈالو گے تو نہیں ڈال سکتے کیونکہ پہلے سے بھرا ہوا ہے لہذا اگر ہمارا دل اللہ کے ایمان سے آخرت کی فکر سے اللہ کی نبی اور اس کے نبی کی محبت سے دین کی محبت سے مسلمانوں کی محبت سے اگر ہمارا دل بھرا ہوا ہے جو دل کے نیک امان ہیں وہ تمام امان سے اگر ہمارا دل بھرا ہوا ہے تمہارے دلوں کے اندر نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں آئے گی نفرت آئے گی چلی جائے گی گزر کر کے اور دل کے اندر جگہ نہیں بنا پائے گی لیکن ہمارے دل خالی ہیں جیسے برتن خالی ہوتا ہے اس لیے ہمارے دلوں کے اندر نفرت بےحشی مایوسی اور اس طریقے سے بدگمانیاں اور اس طریقے سے عداوت اور نفرت یہ ساری چیزوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور اتنے مضبوط ہو گئے میرے بھائیوں کہ ہمارے دلوں کے اندر دل ایمان نام کی چیز بہت کم باقی رہ گئی اس لیے آخری اشراء ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہمیں ابھارتا ہے کہ مومنو اللہ کا خوف کھاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے دلوں کی اصلاح کرو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے عمال کو بھی دیکھتا ہے لیکن انسان کے دل جتنا زیادہ مضبوط اور صحیح رہیں گے انسان کا عمل اتنا ہی زیادہ مضبوط رہے گا یہ جو اعمال انسان کرتا ہے یہ اس کے دل کے ایمان کی گواہ کی گواہ ہوتے ہیں یہ بتانے والے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ سے ایمان ہے کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بتاتے ہیں ساری اس لیے میرے بھائی ہمیں دل کی صلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں دل پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اللہ, اللہ کیر کل انکان نک میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے نیچے محل کی بشارت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا حق پر ہے لیکن لڑائی نہیں کرتا جھگڑا نہیں کرتا جدال نہیں کرتا کوئی فائدہ اس کے آپ حکمت کے ساتھ معزت کے ساتھ اور لوگوں کو دین کی باتیں پھیلائیں لیکن اس کے لیے لڑائی کرنا اس کے لیے جھگڑا کرنا آپس میں اختلاف کرنا بدگمانیاں پیدا کرنا آپس میں رنجش پیدا کرنا میرے بھائی جائز نہیں ہمارے لیے اگر انسان حد پر ہے لیکن پھر بھی کہتا بھائی آپ ہی کی بات صحیح ہے خاموش ہو جاتا ہے ہمارے بھی فرماتے میں اس کے لیے جنت کے اندر محل کی بشارت دیتا ہوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو میں اسے آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں محل کی بشارت دیتا اور مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا آج ہمارے ہاں جھوٹ بولنا تو عادت بن گئی ہے مزاح نہیں انسام جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا مومن چوری کر سکتا ہے مومن اور خراب کام کر سکتا لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا فرمان نبی فرماتے ہیں وہ ببیت انفری فی اعل الجنہ لمن حسن اخلاقه اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اس ادمی کے لیے جنت کے اونچے بالا خانے میں محل کی ضمانت رہتا اچھے اخلاق کا اچھے دل کا مطالعہ کیجیے ہم دلوں کی اصلاح کریں ہمارے دل اصلاحوں کی اصلاح ہوگی تو ہمارے اعمال اللہ کو کرے گا ہماری دعاؤں کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوگی ہمارے دل اگر صحیح نہیں ہے ہمارے اخلاق اگر صحیح نہیں ہیں تو ہماری دعاؤں کے اندر تاثیر بھی نہیں رہتی ہے اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بل نہیں فرماتا تو میرے بھائی آخری شرح ہے اس کو ہم غنیمت جانیں زیادہ زیادہ اللہ رب الامی کی بات کریں اور ذکر و اسکار کریں قرآن کی تلاوت کریں عمرہ کرنے کی توفیق پہلے عمرہ کریں اور اس طریقے سے جو بھی خیر کا کام ہے وہ خیر کا کام کریں صدقات و خیرات کریں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور غریبوں کا خیال رکھے اللہ نے اگر مال دیا ہے لہذا ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک کمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کمال کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے دلوں کی صلاح فرمائے اللہ ہمارے خامیوں کو دور کر دے اللہ ہمارے غلطیوں کو درگزر فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالی ہماری گردنوں کو ہمارے والدین کی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی گردنوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دے اللہ تعالی جو بیمار ہیں ان کو شبا دے دے جو جو بے روزگار اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور سال عطا فرما جو راستے سے بٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ تعاط فرما ان کو دین کی توفیق دے دے دین کی ہدایت عطا فرما اور ان کو دین پر قائم رکھ نبی کی سنت پر قائم رکھ امیر الب العلمین بارک اللہ علیہ القم فرقوان دین و نافا ان ملاۃ الحکیم ان نہ ہوتا اللہ جواب ان کریں الحمد لله رب مالك يوم اللہ رب العالمین الرحمان الرحیم علیک الدین واشد اللہ شریق الاشد المحمدن عبد الرسول علامہ صلی على محمد وعل محمد كما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ ابراہیم آل آل الق حمید مجيد وبارك على محمد ولعل محمد کمہ بارک ابراہیم عال ابراہیم انك حمید مجيد. وبعد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتعيذ الخربة وينهى عن الفعساء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم ودعوه يسجب لكم ولا الله يكبر الله يعلو ما تسنعون